رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا فصد فصد کلو اللہ میں لوگوں تمہارے جسم میں ایک ایسا لوچڑا ہے گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جب وہ گوشت کا لوچڑا صحیح ہو گیا صالح ہو گیا تو سارے کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب گوشت کا وہ لوچڑا خراب ہو جاتا ہے فساد کی زد میں آ جاتا ہے سا دل جیسا تو پھر سارے کا سارا جسم وہ اپنی حفاظت برقرار نہیں رکھ سکتا پھر سارے کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے فساد کی سد میں آ جاتا ہے بگاڑ کی سد میں آ جاتا ہے آلہ وہی انوکل خبردار وہ ٹکڑا دل ہے دل پورے جسم کا سردار ہے حاکم ہے بادشاہ ہے تمام کے تمام آزاد اسی دل کے تابع ہیں تمام آزاد اس بادشاہ کے وسیر ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں دنیا میں کتنے ہاسپٹل ایسے بن گئے ہیں جس میں لوگ اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں فلا ٹیسٹ کروائیے فلاں کروائیے کہ دل کا پتہ چلے کہ دل کی حالت کیا ہے دل ٹھیک ہے تندرست ہے کہ اس میں کوئی بیماری آ رہی ہے لیبارٹریوں میں جا جا کے انسان اپنے دل کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے کتاب و سنت نے اس انسان کو جو اس کے دل کے بارے میں معلومات دی ہیں کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دل کی کافی ساری اقسام بیان کیے ہیں میرا دل کس قسم کا ہے دلوں کی اقسام میں سے میرا دل کس قسم میں شامل ہے القلب السلیم بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا القلب المنی بھی ہے القلب البین بھی ہے القلب البتی بھی ہے القلب ال بھی ہے القلب متکبر بھی ہے کبھی میں نے سوچا کہ ان تمام میں سے میرا دل کس قسم اس کا جواب ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی مجھے اس کے بارے میں اتنی فکر نہیں ہے بابا جی ابراہیم عالیم سلاد نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا کون سا دن یوم پاؤ والا مراط اللہ رسوا نہ کرنا جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد نہ بیٹے فائدہ دیں گے یوم بنون جس دن نہ مال فائدہ دیں گے نہ بیٹے فائدہ دیں گے الا اللہ بنا طلّہ بے قلب سلیم ہاں اس کو فائدہ ہوگا جو اپنے رب کے پاس اس حالت میں آیا کہ اس کا دل سلیم تھا یہ سلیم الصدر تھا سلیم القلب تھا القلب السلیم اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا یہ بندہ قیامت کے دل اس کو اس کا اللہ کے پاس سالم صحیح صاف ستھرا دل لے کے آنا اس کو قیامت کے دل فائدہ دے گا دل سارے جسم کا بادشاہ ہے اور بادشاہ ہو کیوں نہ کیونکہ اس پر رب کائنات کی نگاہ ہے ان اللہ لا یلو الا سور وا اوال ولا کی صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ, اللہ لوگوں اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے ہمارے ہاں یہی معیار ہے شکل میں اچھا ہے دیکھنے میں گل رکے گئے اور مال دار ہے کہ نہیں اور اللہ تعالیٰ کو تمہاری شکلوں سے کوئی غرض نہیں ہے تم خوبصورت ہو یا کالے ہو لمبے ہو یا چھوٹے کچھ کے ہو پتلے ہوئے یا موٹے اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے نہ اللہ تمہاری صورتوں اور شکلوں کی طرف دیکھتا ہے نہ اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کی نا دیکھتا ہے تو عرب پتی ہے اور تو فقیر اور کنگار ہے اس سے کوئی غرق نہیں ہے اللہ کے سامنے یہ کوئی معیار نہیں ہے بالا کی یہ تو غروب کم اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو تمہارے اعمال کو عرب پتی سے فقیر اچھا ہو سکتا ہے جب اس کا دل اچھا ہے جس کی طرح اللہ دیکھ رہا ہے جب اس کی آمد اچھے ہیں تو یہ فکیل ارب پتی سے اچھا ہو سکتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دن ہوگا ایک کافر جو اللہ کا ممکن بن کے آیا بڑا امیر تھا قیامت کے دن آئے گا تو اللہ کے سامنے اس کا وزن مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا کوئی حیثیت نہیں اس کی اللہ نہ تمہارے شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے اللہ کو دیکھتا تمہارے دل کیسے دل کیسا تمہارا کیونکہ یہ دل محل ایمان ہے ایمان اس دل میں آتا ہے ایمان کا برتن یہ دل ہے ستوے کا برتن یہ دل ہے اس لیے اللہ تعالی نے اس کو بڑی فضیلت دی ہے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مطلب کرتے ہیں تکوا ہاں ہونا اتوا ہاں ہونا ہا ہونا لوگوں تقوی یہاں ہے سینے کی طرف دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لوگوں دل تکوا یہاں ہے تقوی یہاں ہے اندر سے تبدیل ہوئے یہ متقی ہے تو تب جا کے تم میں اللہ تعالیٰ نے تقوی نصیب کیا ہے بدو کیا کہتے ہم مومن ہو گئے ہم مومن ہو گئے اللہ نے کہا نہیں ہندو کہ ایمان ہو ابھی مومن نہیں ہوئے تو ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا جان نہیں ہوا ابھی تک تم مومن نہیں ہو ابھی تک مسلم ہو ظاہری اعمال کر رہے ہو دل میں ابھی تک ایمان پیدا نہیں ہوا ایمان داخل نہیں ہوا والا ہم بابا عید کو وزار غلوبے کو اللہ نے ایمان کو تمہاری طرف محبوب بنا دیا وزیا رحو فی غلوب کو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مسین کیا ہے یہ افضل کیوں ہے دل سب سے بہتر چیز کیوں ہے اور سارے جسم کا سردار کیوں ہے اس لیے کہ یہ ایمان کی جگہ ہے ایمان یہاں ہوتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ لوگ نقیم ایمان و آپ دن حتا یس نقیم کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل ٹھیک نہ ہو دل صحیح نہ ہو جب تک دل صحیح نہیں ہے ایمان کبھی صحیح نہیں ہو سکتا برتن صحیح نہیں ہے تو اس میں آنے والی چیز کبھی صحیح نہیں ہو سکتی اور یہی رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث سے آپ نے فرمایا اِنَّ انی اطن فی الد شہل بادی راہ نے ہم اس روایت کو بیان کیا فرمایا لوگوں لوگ اللہ تعالی کے زمین میں کچھ برتن ہے اللہ کے برتن ہے اللہ کے برتن اند اللہ کے زمین میں کچھ برتن ہے نیا تو ربے کو انو کو ایمانی اور تمہارے رب کے جو برتن ہیں وہ نیک لوگوں کے دل ہیں یہ اللہ نے برتن میں بنائے ہیں اس میں ایمان آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے کہ ایمان کا برتن ہے ارقوہ اور اللہ تعالی کو ان دلوں میں سب سے محبوب دل وہ ہے جو نرم ہے رقیق ہے ٹھنڈے مزاج کے ہر بات پر ہائپر ہونے والا اللہ کے یہاں محبوب دل نہیں ہے اللہ کے ہاں سب سے محبوب دل ہے وہ ہب کو ہاں اللہ کو سب سے محبوب دل وہ ہے الحاقا جو رقیق ہے نرم ہے اپنے بندوں کے اللہ کے بندوں کے لیے نرم ہے یہ دل اللہ کے سب سے محبوب ہے کبھی میں نے اپنے دل کو اس طرح کا دل بنانے کی کوشش کی نہ کہ ایسا ہو یہ بندہ بات کرنے سے پہلے ڈرے تو یار اس سے بات کیسے کرنی ہے پتہ نہیں اس کے آگے سے جواب کیا دینا ہے پتہ نہیں اس وقت اس کا موڈ کیا ہے لوگ ڈرتے ڈرتے آپ سے بات نہ کریں بھائی آپ کا دل دلما اللہ کیا محبوب دل نہیں ہے آپ جتنا ہمیں آپ کو چاسمے دے اللہ کیا محبوب دل والے نہیں آپ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں البخاری کی حدیث ہے تم مدینہ رسول اللہ مدینے کی گلیوں میں چلنے والی لوڈیاں لوڈیوں میں سے کوئی لوڈی پیارے پیغمبر کا ہاتھ تھامتی اور جہاں چاہتی آپ کو اپنے ساتھ لے جاتی یا رسول اللہ میرے گھر والوں نے میرے سیدوں نے مجھے آج کام زیادہ دے دیا چلیے اور میرے ساتھ کام کروائیے چلیے اور ان کو کچھ سمجھائیے پیارے پیغمبر اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں وہاں نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا نرم ہے پہلے مرد نے کہا عورت کہی ہے کہ عورت پیارے پیغمبر کے سامنے بات کرنے کی ضرورت رکھتی ہے کہتے ہیں ہاتھ پکڑنے سے مقصد یہ ہے کہ جب بھی وہ پیارے پیغمبر کو کوئی بات کہنا چاہتی تو آرام سے آگے کہہ لیتی ضروری نہیں کہ وہ ہاتھ سے آگے تھامے اور لے جائے کہتے ہیں پھر عورتوں میں سے کس عورت کا ذکر کیا جو عورت آزاد نہیں ہے اپنی زندگی کی خود مالک نہیں ہے وہ کسی کی لوڈی ہے آزاد نہیں ہے لوڈی ہے وہ نوٹی اتنی طاقت کرتی ہے کہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر چلیے اور میرے ساتھ کام کروائیے اور آپ چل پڑتے ہیں اس کے ساتھ کہ آج میری کیفیت یہ ہے کہ بازار میں چلنے والی ایک فقیر خاتون میرے ہاتھ سے پکڑے اور کہ بلام بندہ میرے پیسے نہیں دے رہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور کہا میں کہا اللہ کے بھی بطن ہے اور اللہ کے برتن اس کے مومن بندوں کے دل ہے اور ان دلوں میں اللہ کو سب سے محبوب دل وہ ہے جو نرم ہے شدہ ساری کافروں پر اپنوں پر بہت نرم ہوتے ہیں اللہ کو سب سے محبوب انسان وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے پہلے کو کچھ دیتے ہیں نرم کر دیتے ہیں ان تک پہنچنا ان کے ساتھ بیٹھنا ان سے بات کرنا مشکل نہ ہو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ صلی شاہ رمایا اللہ کو سب سے محبوب انسان کون ان ہے کل لو خیے سہل قریب اللہ کو محبوب کون ہے کل لو ح سہل قریب ہار وہ بندہ جو بڑے نرم ہو بڑا آسان ہو بڑا سہل ہو نہایف قریب ہو کسی وقت میں اسے ملنا مشکل نہ ہو قریب ہو جب چاہیں جیسے چاہیں چلے جائیں ٹرائب کی ضرورت ہے پہلے پوچھنا پڑے گا بھائی دیکھو اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو تلاش کرو کہ میں کہاں کھڑا ہوں جو اللہ تعالی نے دل کی اقسام بتائی ہے ان قسموں میں سے میں کس قسم میں ہوں ان اللہ یو فن کو کل لا آپ کے خیے نے لائیے لین سہ اس بندے کو پسند کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنا محبوب بناتا ہے جو بڑا انسان بڑا آسان نرم دل اور قریب سہل ہو اندر للہ ہے پانی اچار پھر اللہ کے زمین میں کچھ برتن ہیں وہ آن یا تو کو قلوب و اور اللہ تعالی کے برتن اس کے نیک بندوں کے دل ہیں یا اللہ مجھے اس دن رسوان کرنا جس دن کوئی مال فائدہ نہیں دے گا جس دن کوئی بیٹے فائدہ نہیں دیں گے اللہ طلح بن سلیم ہاں اس کو فائدہ ہوگا جو اللہ کے پاس اس حالت میں آیا کہ اس کا دل سلیم ہو سالم ہو سالم کون ہے رسول اللہ صلی اللہ سلمان سے پوچھا گیا ہے، لوگوں میں سے سب سے اچھا انسان کون ہے اور میں کُل لو محبوب القلب سدوک السان سدوک السان اللہ تعالی کیا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو محبوب القلب ہے سدوک السان ہے صاحبہ نے پوچھا یارس اللہ ہیں جس بندے کا زبان بڑی سچی ہو سچ بولنے والا مخموم القلب کون ہے اللہ کیا سب سے معمول انسان وہ ہے کہ جو متقی ہے تقوا ہونا جس کا دل یہاں تقوی والا ہے صاف ستھرا ہے لا کا بھی ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے دل گناہوں سے پاک ہے دل اس کا آصف اور گناہگار نہیں ہے دل میں تقوی ہے دل صاف ستھرا ہے اور دل میں گنا نہیں ہے نہ اس میں کوئی گناہ ہے ولا بخیا نہ اس دل میں سرکشی ہے ولا حسا اور نہ اس دل میں حسد ہے ولا ہل اور نہ اس میں کینا ہے کیا میرے دل میں یہ سارے اوسا موجود ہیں میں معمول قلب ہوں معمول القلب ہوں کہ میرے دل میں تخوا موجود ہے میرا دل رہ ہے میرے دل میں کوئی گناہ نہیں ہے میرے دل میں کوئی حسد نہیں ہے میرے دل میں کوئی سرکشی نہیں ہے میرے دل میں کوئی کسی کے بارے میں کینا نہیں ہے میرے دل میں کوئی حسد اور بغض نہیں ہے جب آپ کے دل میں یہ حسد اور بغض آتا ہے اور کسی کے بارے میں آپ کے دل میں عداوت آ جاتی ہے تو اگلا بندہ تو شاید بے چین ہوگا ہی ہوگا اور آپ بھی سکون سے نہیں سوتے کروٹیں بدلتے ہیں دماغ ابھر رہا ہے خون کھوڑ رہا ہے بھئی کو سزا دے رہے ہیں یہ یہ اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں کا دل اچھا دل نہیں ہے جس دل کی طرف اللہ دیکھ رہا تھا اس دل میں تو اغت بھرا ہوا ہے حسن بھرا ہوا ہے بہنوں کو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند کیسے ہو وہ معروف روایت کے ہم نے پہلے بھی ہوگی کہ رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جو انسان ابھی ابھی مسجد میں داخل ہوگا وہ اب نا جلنا وہ جنتی ہے ایک دن بھی کہا دوسرے دن بھی کہا تیسرے دن بھی کہا تینوں دن ایک ہی صحابی مسجد میں آتا رہا حضرت عبداللہ بن عبر بنا رضی اللہ تعالی اس کے پیچھے لگ گئے کہ کہ اس کا عمل کون ہے ہم بھی صحابہ ہے ہم بھی کرتے ہیں اس صحابی میں عمل کون ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جدی قرار دے رہے ہیں اس کے ساتھ لگ پڑے اور کہا کہ بھائی میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بہانہ بنایا کہ میں کچھ دن اپنے گھر سے باہر رہنا چاہتا ہوں والد محترم سے کوئی مسئلہ بن گیا تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں سے حدم کیا تھا کہ پیارے پیغمبر اس کو جنتی قرار دے رہے تو اس کی وجہ کیا سارا دن اس کے ساتھ رہے پورے دن میں کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا جو باقی صحابہ کرتے ہوں اور انہوں نے سے زیادہ کیا یعنی اس صحابی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو باقی صحابہ نہ کرتے اور یہ کر رہے ہیں کوئی اضافی عمل نہیں کیا روبین کی نماز ربین کے ازگار ربین کی تلاوت سوچنے لگے شاید رات کو کوئی ایسا عمل ہوگا رات ہوئی تو رات ہوئی رات بھی بیداروں ہو کے گزاری روٹین کی انہوں رو نے نیند لی اور کے مطابق تہجد پڑی ایک دن ایک رات گزر گیا کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا جو اس صحابی نے اضافی باقی صحابہ سے کیا ہو دوسرا دن بھی گزرا کوئی نظر نہیں آیا ایسا عمل تیسرا دن بھی گزرا تو تیسرے دن, تیسر دن کے بعد کہنے لگے عبداللہ بن بنا سردی اللہ تعالیٰ عنہ گوڈ عبداللہ بن عمر بن بناس رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں سیول بخاری میں موجود ہے کہ رات کو سوتے نہیں تھے جب تک دس پارے قرآن کے پانی لیتے تھے تین راتوں میں معمول چوک کا قرآن ختم کرنا اور ساری عمر یوں کرتے رہے روزار اسلے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار اگلے دن روزہ اگلے دن روزہ نہیں ہے ایک دن روزہ ایک دن روزہ نہیں, نہیں ہے یوں سارا سال گزر جاتا اتنا دیش کا پہ کیا پہلا دیا کہ عمل کو سا کرتا ہے جس کے وجہ پیارے کرم نے اس کو جنگل سے قرار دیا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جانے لگے تو کہتے ہیں بھائی میں تیرے پاس کسی وجہ سے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی کوئی ایسی لیکی کا آشکار نہیں ہو سکا کہ جو تو کرتا اور باقی نہ کرتے ہو وہ دیکھنے آتا کہ عمل کون سا ہے پر نظر کوئی نہیں آیا جانے لگے پلم اللہ ابن ومرے نہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تار سے جانے لگے تو پیچھے سے انہوں نے عمل دی کہ آئیے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک عمل جس کو اس کو آپ محسوس نہیں کر سکے جس کو آپ دیکھ نہیں سکے جس کی مجھے امید ہے کہ اس عمل کی وجہ سے میرا رب مجھے زندگی قرار دے رہا ہے پیارے پیڑ نے بشارت دی ہے وہ ایک عمل اس کا تجھے پتا نہیں چل سکا وہ کون سا عمل ہے ایک قبل تو تجھے پتہ ہی چلا جو میں کرتا ہوں اور جس کی مجھے امید ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے سبھی مسلمانوں کو معاف کر کے اپنے سینے کو ان سے بالکل پار کر کے سوتا ہوں میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ملاوٹ کوئی گینا اور ہسن موجود نہیں ہوتا میں رات کو اپنا سینا صاف کر کے سوتا ہوں پر سکون سوتا ہوں کیونکہ مجھے کسی مسلمان کے بارے میں غصہ بھی نہیں ہوتا اس کی غلطی پر میں خائبر بھی نہیں ہوتا میں سکون سے سوتا ہوں اپنے سینے کو صاف کر کے تو حضرت عبداللہ بن بناس کہنے لگے ہاں بھائی تیرا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے پیارے پیمبر نے تمہیں زندگی قرار دیا جو باقی لوگوں میں موجود نہیں ہے کیا میرا دل کس طرح کا ہے میں محموم القلب ہوں الغنی لا کا بھی ولا حسا ولا بغیا ولا فل کہ میرا دل ایسا ہو کہ تقوی والا ہو گناہوں سے پاک ہو اس میں گناہ کوئی نہ ہو اس میں حسد نہ ہو اس میں کسی مسلمان کے بارے میں کینا نہ ہو آج میں ایمان کا دعویٰ کرنے والا کچھ عیدیں ایسی ہیں جب دل میں آتی ہے تو ایمان نکل جاتا ہے مرزا جنہیں لا شیان لا حصہ میں آنے پھر کل میں مسلم ہے دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی مسلمان کے دل میں جمع ہو ہی نہیں سکتی دو چیزیں کون سی المان والا حضرت ایمان اور حسد بیک ہو کر کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے ایمان دل میں آیا تو حسد باہر نکل جائے گا اور حسد آ تو ایمان نہیں رہے گا آج میں حسد کر کے اپنے آپ کو موبے سمجھ رہا ہوں میرا دل وہ برتن نہیں ہے جس دل کو اللہ نے اپنا محبوب بنا دیا یہ حسد کرنے والا انسان اس کا دل بیمار ہے اس کا دل سلیم نہیں ہے اس کا دل مطمئن نہیں ہے اس کا دل منی نہیں, نہیں ہے اس کا دل اللہ کا محبوب نہیں ہے حسد کا معنی کیا ہوتا ہے حسن کی دو قسمیں ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ چاند کیا ہے اس کی چیز چھن کر میرے پاس آ جائے اس کی شہرت اس کی عزت اس کا مال جو اس کو لوگ سلام کرتے ہیں اس کے پاس نہ رہے اور یہ چھین کر میرے پاس آ جائے دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے اور اس کے پاس بھی نہیں رہنی چاہیے دونوں دو چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خالق اور مالک پر راضی نہیں ہے, اس کی تقسیم پر راضی نہیں ہے اس کو عزت دی اس کو شرف دیا, اس کو مال دیا تو اس رب العالمین نے اللہ کے فیصلے پر اتراض کرتے حسن کی وجہ سے کبر کیا بابا جی آدم علی علیہ السلام کے بیٹوں میں جو پہلا بڑا جرم ہوا اور قتل ہوا وہ حسن کی بنیاد پر ہوا انبیاء کے بیٹے یوسف کے بھائی وہ بھی حسد کی وجہ سے بہت سی غلطی کر بیٹھے یہ عادت ہے یہودیوں کی من حسد سے ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو ایک اچھا دل بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اعلی جیسد سال ویسد جیسا تو گلو الا و تمہارے جسم ایک چھوٹا سا لوسڑا ہے جب یہ صحیح ہو گیا سارا جسم تندرست اور صحیح ہو جائے گا جب یہ بیمار ہو گیا جب یہ فساد میں آ گیا جب اس پر بگاڑ آ گیا تو پھر سارا جسم بھی بگاڑ سے بچ نہیں سکے گا سارا جسم مسترد ہو جائے گا الا واہیلو وہ ٹکڑا قلب ہے دل ہے ایمان کی جگہ ہے اللہ اسی دل کی طرف دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پرانی مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے دل کی تیرہ سے زیادہ قسمیں بیان کی ہیں ہم ہر قسم کو اختصار کے ساتھ بھائیوں کے سامنے رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی احادیث میں جو مختلف مطلب اس دل کے کام اور اس کی کیفیات جو بیان رہی ہے اس پر اپنے بھائیوں کی توجہ دلائیں آ ہم جا کے لیماٹریوں میں اپنے دل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے مگر ایمانی حالت میں آخر میں فائدہ دینے کے حوالے سے جمع ہو سکتی ہیں اور ایک دل میں اچھی اور بھوک بری خسرتیں بیاں ہو جمع ہونا ممکن نہیں ہے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس دل کے بارے میں سینے کے بارے میں فواد کے بارے میں دعائیں کرتے رہے. اس پر بھی بات ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہنمائی کی کہ اگر تم اپنے جسم کو صاف رکھنا چاہتے ہو تندرست رکھنا چاہتے ہو تو اپنے دل کی اصلاح کرو اس پر بڑی دو شاندار کتابیں آئی ہیں ایک ہے دل کا دل کی اصلاح اور ایک ہے دل کا بگاڑ ایک ہی شخص نے دو کتابیں لکھی عربی میں تھی اردو میں ترجمہ ہو گیا اگر اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اچھا ہو جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہچان سکیں کہ میرے دل کی قیمیت کیا ہے اور اگر آپ رات کو کھا کے سونے کی گولیاں اللہ, اللہ, اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے اگر آپ اپنے دل کو سراگا بنانا چاہتے ہیں تو میرے گھر کی سیرت میں یہ دو کتابیں ہیں ایک مہینے میں دو مہینے میں چھ مہینے میں پڑھو اللہ انشاءاللہ شاء آپ اپنے دل کو کلب سلیم بنا سکیں گے کلب بطمن بنا سکیں گے اور پاکیزہ دل مرید دل مخبر دل اللہ کا تابے دل بنا سکیں گے ہمیں اپنے گھروں میں ان کتابوں کو زینت بنانا چاہیے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو جو اچھی اوثا ہمارے دل ہے وہ بنا دے اور جتنی بری حسرتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ کرے اور ہمارے دل اس سے پاک رہے انشاءاللہ دل کی اقسام جو قرآن نے بیان کی ہیں اور رسول حصول سلامہ سے بیان ہوئی ہے انشاءاللہ ہم کس بار اس کو بیان کریں گے تاکہ ہر بھائی دیکھے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے اور میرا دل کس قسم کا ہے اللہ تعالیٰ میں مصنوع زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیح فرمائی